کاللہؤ سولہ ول تج وَلَا بلو مِنْهَا شف ولا شف سورت البقرہ آیت نمبر اڑتالیس کی تلاوت کی گئی ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اور اس دن سے بچو جب نہ کوئی جان کسی جان کے کچھ کام آئے گی اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلانے کے بعد اب قیامت کے عذاب سے ڈرایا ہے کیونکہ بنی اسرائیل میں فساد کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے انبیاء اور علما پر ناز رکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم خواہ کتنے ہی گناہ کیوں نہ کر لیں ہمارے بزرگ اور ہمارے آباؤ اجداد ہمیں بخشوا لیں گے اور ان کے اس باطل گمان کی اللہ رب العالمین نے تردید کی ہے کیونکہ یہ ایک ایسا باطل گمان تھا کہ علماء اور آباؤ اجداد جب اللہ کے نافرمان فرمان ہوں تو وہ کیسے بخشوا سکتے ہیں یہی بیماری امت مسلمہ کے اندر بھی ہے کہ ہمارے آباء اجداد ہمارے پیر ہمارے فقیر ہمارے وڈیرے یہ ہمیں قیامت کے دن بچا لیں گے ان کو یہ نہیں علم کہ قیامت والے دن اگر بچنا چاہتے ہو تو بچے گا وہ جو اللہ کا فرما بردار ہوگا جو اللہ کے نبی کے راستے پر چلنے والا ہوگا کسی گرفتار شخص کو چھڑانے کی تین ہی صورتیں ہو سکتی ہیں کسی کی سفارش کام آ جائے یا فدیہ دے کر اس کو چھڑا لیا جائے یا زبردستی حملہ کر کے چھڑا لیا جائے تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں قیامت والے دن ان تینوں میں سے کوئی بھی ممکن نہیں ہوگا وتقو یوم الا تجزی نفس عن نفس شیئا قیامت کا دن بہت ہولناک ہے اس دن سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی اللہ رب العالمین سورہ ابس آیت نمبر 37 میں ارشاد فرماتے ہیں لکلم منھم یومئذ الشأن یغنی اس دن ان میں سے ہر ایک شخص کی ایک ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ بنا دے گی کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا اور سورہ لقمان آیت نمبر تینتیس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو کہ نہ باپ اپنے بیٹے کے کام آئے گا نہ کوئی بیٹا ہی ایسا ہوگا جو اپنے باپ کے کسی کام آنے والا ہو یقینا اللہ کا وعدہ سچ ہے تو کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور کہیں وہ دغاباز اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکا نہ دے جائے اور فرمایا نَفْسٌ لنفس ا انفطار آیت نمبر انیس فرمایا جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کسی چیز کا اختیار نہ رکھے گی اور اس دن حکم صرف اللہ کا ہوگا اور آگے فرمایا ولا یقب الومنہا شفا پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اور دوسرے نمبر پر قیامت کے دن کوئی شخص کسی کو اپنا سفارشی بنا کر پیش نہیں کر سکتا اور نہ اس قسم کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی سورہ بقرہ میں ہی اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یا قبل أَن مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمُ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی نہ کوئی دوستی نہ کوئی سفارش اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں سورہ یاسین آیت نمبر 23 میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے بی گرل تغن بی گر تغن عنی شفا تم شعی او ال کیا میں اس کے سوا ایسے معبود بنا لوں کہ اگر رحمان میرے بارے میں کسی نقصان کا ارادہ کرے تو ان کی سفارش میرے کسی کام نہ آئے گی اور نہ ہی وہ مجھے بچا سکیں گے ان آیات مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی سفارش قبول نہ ہوگی مگر دوسرے مقامات پر اللہ رب العالمین نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ جس شفات کی نفی کی گئی ہے وہ کفار کے لیے شفاعت ہے ہاں جس کے لیے اللہ اجازت دے گا اس کے لیے ضرور سفارش ہوگی اور اسے نفع بھی ہوگا قیامت کے دن اہل ایمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات کی احادیث متواتر ہیں سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پانچ چیزیں عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں پہلے نمبر پر مجھے رع سے مدد دی گئی کہ ایک مہینہ کی مسافت سے میرا دشمن مجھ سے مرعوب ہو جاتا ہے دوسرے نمبر پر میرے لیے تمام روئے زمین مسجد اور پاک کرنے والی بنا دی گئی میرے امتی کو جہاں نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھ لے تیسرے نمبر پر میرے لیے اموال غنیمت حلال کر دیے گئے جہاد کے اندر جو مال ملتا ہے اور چوتھے نمبر پر ہر نبی اپنی اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا اور مجھے تمام انسانیت کی طرف موس کیا گیا اور پانچویں نمبر پر مجھے شفاعت دی گئی یعنی میں لوگوں کی سفارش کروں گا صحیح بخاری کتاب الصلاح کے اندر یہ حدیث موجود ہے اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سفارش کے لیے روانہ ہوں گا یہاں تک کہ میں اپنے رب سے اجازت لوں گا قیامت کے دن روز مخشر مجھے اجازت دی جائے گی جب میں اپنے رب کو دیکھوں گا تو سجدہ میں گر پڑوں گا پھر اللہ مجھے سجدہ میں پڑا رہنے دے گا جب تک وہ چاہے گا پھر پھر مجھ سے کہا جائے گا اپنا سار اٹھاؤ اور سوال کرو تمہیں وہ چیز عطا کر دی جائے گی جس کا تم سوال کرو گے کہو تمہاری بات سنی جائے گی سفارش کرو تمہاری سفارش کو قبول کیا جائے گا تب میں اپنا سار اٹھاؤں گا اور پھر اللہ کی تعریف ان الفاظ میں کروں گا جن الفاظ کی تعلیم اللہ مجھے اس وقت دے گا اور پھر میں سفارش کروں گا پھر اللہ میرے لیے ایک حد مقرر کر دے گا تو میں ان لوگوں کی سفارش وں گا اور انہیں جنت میں داخل کرا دوں گا صحیح بخاری کتاب و تفصیر کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور اس میں صحیح مسلم کے اندر ایک اور حدیث ہے فرمایا میں ان کی سفارش کروں گا جو اللہ کی توحید پر ایمان لاتے تھے اور جو اللہ کے ساتھ صحیح عقیدے پر مرتے ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ واضح فرمایا ہے کہ مشرک اور اللہ کے نافرمان اس حد تک جو کفر پر ہیں ان کو اللہ تعالی کبھی معاف نہیں کرے گا نہ ہی ان کے لیے سفارش ہوگی اس میں ہے ولا عدل قیامت کے دن کوئی شخص کسی قسم کا فدیہ دے کر اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکتا ہاں فدیہ قبول نہیں ہوگا نہ وہاں پر معاوضہ لیا جائے گا ارشاد باری تعالی ہے سورہ معدا کے اندر اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ فل امیا و متلدو منا ملکا بن علی بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اگر واقعی ان کے پاس زمین میں سے جو کچھ ہے وہ سب اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی لے آئیں تاکہ وہ اس کے ساتھ قیامت کے دن عذاب سے فدیہ دے دیں تو ان سے قبول نہ کیا جائے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے سورہ آل عمران آیت نمبر ایک میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان اللذین کفروا وماتوا وہم <سلام> کفار فلن یقبل من احدہم فلن یقبل من احدہم ملء الاضد ذہبا ولو افتدا به لم ادب علیم امری بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے سو ان کے کسی ایک سے زمین بھرنے کے برابر سونا بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا خواہ وہ اسے فدیا میں دے دیں یہ لوگ ہیں جن کے لئے دردناک عذاب ہے اور ان کے لئے کوئی مدد کرنے والا نہیں اور سورہ معارج میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ فصی لتی ہلتی تو اوی و مل اور سورہ معارج آیت نمبر دس تا پندرہ اور کوئی ولی دوست کسی ولی دوست کسی دلی دوست کو نہیں پوچھے گا حالانکہ وہ انہیں دکھائے جا رہے ہوں گے مجرم چاہے گا کہ کاش اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دے دے اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی کو اور اپنے خاندان کو جو اسے جگہ دیا کرتا تھا اور ان تمام لوگوں کو جو زمین میں ہیں تاکہ وہ خود بچ جائے ہرگز نہیں یقیناً وہ جہنم ایک شولا مارنے والی آگ ہے حسفر اللہ میرے مخترم بھائیوں اور بہنوں انسان اپنے بیٹوں کو بیوی کو بھائی کو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا جبکہ وہ اس پر قادر نہیں ہوگا یعنی اتنی خود غرضی اس کے اندر آ جائے گی کہ وہ کہتا ہے ان سب کو فدیہ میں لے لو مجھے معاف کر دو لیکن میرے مخترم بھائیو جو اللہ کا باغی ہوگا جو نافرمان ہوگا وہ بچ نہیں سکے گا اور آخر میں اسی آیت کا ٹکڑا ہے وہ اللہ یون سرون قیامت کا دن ایسا نہیں کہ وہاں ایک شخص اپنی مرضی سے دوسرے کی سفارش اور مدد کر سکے کسی کو کسی دوسرے معاملے میں ذرہ سا بھی اختیار نہیں ہوگا اللہ رب العالمین نے سورہ نساء آیت نمبر 123 سو میں ارشاد فرمایا میں جو بھی کوئی برائی کرے گا اسے اس کی جزا دی جائے گی اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائے گا نہ ہی کوئی مددگار سور شورا آئ نمبر چھیالیس میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَا كَانَ لَهُم مِّن أولياء من دون اللہ اور ان کے لیے کوئی حمایتی نہیں ہوں گے جو اللہ کے سوا ان کی مدد کریں سیدنا ابو نبو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اپنی جان کو دوزخ سے بچا لو جو مال مجھ سے مانگنا ہو یہی مانگ لو آخرت میں اللہ کے سامنے میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا اسی طرح اپنی پھوپی صفیہ سے سب سے کہا اپنے رشتہ داروں سے کہا کہ یہاں جو مجھ سے لینا ہے لے لو قیامت کے دن تمہارا عقیدہ تمہارا عمل تمہاری اطاعت یہی تمہیں بچائے گی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں قیامت کی سختیوں سے محفوظ رکھے اللہ رب العالمین ہمیں سیدھی راہ پر چلائے اور اللہ رب العالمین ہمیں اطاعت والوں میں موت عطا فرمائے و ان الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ